اللہ رسول مدرسوں اشد ان محمد رسو Hello la yeah. انتر علی برحکی ربش رحلی صدر یسرلی امری رحد الشيطان یفق من همزه ہو شیفان بسم الله الرحمن الرحیم يا ايها الذين امنوا ادخلوا في سلم كاف ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين رواه الترمذي عن ابي ذر ومعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سید الحسن حسن أو كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث جو آپ نے سنی ہے جامع ترمزی میں حسن سند کے ساتھ مذکور ہے اور بعض نسخوں میں اسے حسن اور صحیح قرار دیا گیا ہے اس کے راوی دو عظیم صحابہ ہیں ابو در ذاری رضی اللہ عنہ جن کا نام جندو بن جنادہ بن غفار قبیلے سے تعلق تھا اور یہ قدیم السلام صحابی ہیں اسلام قبول کرنے میں ان کا پانچواں نمبر ہے اور پانچویں ترتیب البتہ اسلام قبول کر کے اپنے قبیلے میں لوٹ گئے تھے اور ہجرت مدینہ کے بعد مدینہ منوبرہ نے نبین اسلام کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور پھر عمر کا باقیہ حصہ مدینہ ہی میں گزار دیا ان کے مناخب میں نبین اسلام کا ایک فرمان ہے یعیش و وحدہ یہ منہ تو وحدہ ہو یوں یومل قیامت وحدہ یہ اکیلا زندگی گزارے گا اور واقع عمر کا آخری حصہ روضہ مقام پر تنہائی میں گزار دیا تھا اپنے اہل کے ساتھ وہ یہ وحدہ اور اکیلے انتقال کریں گے اسی رفضا مقام پر ان کا انتقال ہو گیا تھا اور اس وقت ایک قافلہ جہادی قافلہ وہاں سے گزر رہا تھا جس میں نبیر اسلام کے صحابی عبد بھی تھے انہوں نے ان کا جنازہ پڑھایا اور یو وقت یوم القیامت وحدہ اور قیامت کے دن جی اکیلے اٹھائے جائیں گے اس کا معنی یہ ہے کہ یہ اعتبار اعمال اور فسائل کے بہت ہی عظیم صحابی ہیں اور ان اکیلے کے عمل بہت سی قوموں پر بھاری ہوں صحابہ صاحبہ باز علماء ان کو علمی اعتبار سے جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے برابر قرار دیتے تھے دوسرے لازے سید نماز بن جبل رضی اللہ عنہ نبیر اسلام کے عظیم صحابی ہیں آپ کے بارہ میں نبیر فرمان ہے عالم بلحلال الحرام معذم جبل میری پوری امت میں حلال و حرام کا سب سے بڑا عالم معذم جبل ایک اور حتیث میں ارشاد ہے کہ اندر معاذ یہ یوم القیام امام العلماء معاذ جنل رضی اللہ عنہ قیامت کے دن میری امت کے سارے علماء کی قیادت کریں سارے علماء ان کے پیچھے ہوں گے اور یہ سب سے آگے آگے ہوں گے ان کے قائد کے طور پہ بہت جلد یہ فوت ہو گئے تھے جن دنوں شام کی جنگیں چل رہی تھی یہ بھی مصروف جہاد تھے ایک علاقہ امواس وہاں یہ موجود تھے اور تعاون پھیل گیا اور تعاون کے مرض میں یہ فوت ہو گئے صرف چونتیس سال کی عمر اور نوین اسلام کی حدیث ہے اور تعاون شہادت ہے کہ تعاون کا مرض شہادت ہے المتعون شہید جو شخص تعاون زدہ فوت ہو جائے وہ شہید ہے تو یوں انہیں شہادت کی موت کا شرف بھی حاصل ہوا یہ دونوں اس حدیث کے علاوی ہے فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ وسلم کا فرمان ہے ات اللہ ہائی تما کن تھا تو جہاں بھی ہو اللہ تعالی سے ڈر کر رہ تقوا کے ساتھ رہ وہ اتبئی سید الحسن تم ہڑا کوئی گناہ کر بیٹھو تو فوراً کوئی نیکی کر لو وہ نیکی اس گناہ کو بٹھا دے گی وخال حسن اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کا برتاؤ کرو اور اچھے اخلاق کا معاملہ کرو یہ مکمل حدیث ہے یہ حدیث نبی علیہ السلام کے جوان الکلم میں سے آپ کا ارشاد ہے اور اطیت ہو مجھے اللہ حرک العزت نے جوانع الکلم کی صلاحیت دی ہے جس کا معنی یہ ہے کہ ایک چھوٹے سے جملے کے ذریعے کامیابی کا پورا پروگرام سمجھا سکتا ہوں چند جملوں میں جنت کا پورا پروگرام واضح کر سکتا ہوں اور بعد وقت ایک لفظ کے ذریعے پورا دین پیش کر سکتا ہوں سمجھا سکتا ہوں یہ حدیث بھی جوام القلم میں شمار ہوتی ہے بظاہر تین جملے ہیں اور ان تینوں جملوں میں پورا دین موجود ہے اور پنہا ہے انسان جب دنیا میں آتا ہے اس کے تعلقات کی دو نوعیتیں ہوتی ہیں ایک تعلق بلا اور دوسرا تعلق بالعباد اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق اور اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ تعلق اور یہ حدیث ان دونوں تعلقات کو اجاگر کرتی ہے پہلے دو جملے تعلق باللہ ہے اور آخری جملہ تعلق بالعباد ہے بات ہے اتخلہ ما ہوماخن جہاں بھی رہے جہاں بھی ہو تقوی کے ساتھ رہے انسان کے رہنے کی دو نوعیتیں کبھی وہ تنہا ہوتا ہے اور کبھی لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے کبھی خلوت اور کبھی جلوت اور ان دونوں پر تقوی کا رنگ غالب ہونا چاہیے اور نمایاں ہونا چاہیے تنہا ہو تو بھی اللہ کا خوف ہو اور لوگوں کے بیچ میں ہو تو بھی اللہ کا خوف گناہ کا سوچیں ہی نہ نہ کوئی اعلانیہ گناہ اور نہ کوئی خفیہ گناہ لوگوں کے بیچ ہو تب بھی گناہ نہ کرے ایسا گناہ خطرناک قرار دیا گیا ہے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کل امتی متی معافت مجاہرین میری پوری امت بخشش کے مستحق ہے سوائے مجاہری مجاہر جہر سے کھلے عام گناہ کرنے والے مجاہر کے دو معنی ہو سکتے ہیں ایک معنی یہ کہ جو شخص دامن حیا تار تار کر دے اور برسر عام گناہ کرتا پھر نہ اس کو اللہ کی حیا ہے نہ لوگوں کی حیا ہے یہ مجاہرین ہیں جو برسر عام دندناتے پھرتے ہیں اور معصیتوں کا ارتکاب کرتے پھرتے ہیں یہ لوگ بخشش کے مستحق نہیں ہیں اور مجاہر کی دوسری تفسیر یہ ہے کہ گناہ تو چھپ کر کیا ہے اور خود ہی اس گناہ کی تشہیر کرتے پھریں لوگوں کو بتاتے پھریں کہ رات ہم نے فلاں کام کیا اور خود ہی اللہ کے سطر کو اللہ کی پردہ پرداپوشی کو تار تار کر دے اور اپنے گناہ کا اظہار کر دے گناہ کی تشہیر کر دے یہ بھی مجاہرین ہے اللہ کے یہاں یہ بھی بخشش کے مستحق نہیں ہے تو اتق دلہ خی تما کھلتا جہاں بھی رہو تقوا کے ساتھ رہو اگر جلوت ہے لوگوں کے بیچ میں ہو لوگ تمہیں دیکھ رہے ہیں تو اللہ کے خوف کے دامن کو تھام لو اور گناہوں کا ارتقاب نہ کرو اسی طرح اگر تنہائی ہو تو تنہائی میں بھی اللہ کے خوف کو اپنے اوپر غالب رکھو قائم رکھو اور کسی معاشیت کا ارتکاب نہ کرو رسول اللہ کی حدیث ہے کہ اناسم امت ہی یا تو ان یوم خیام بے آمال جوال تحام ہے کچھ لوگ میری امت کے قیامت کے دن تہامہ پہاڑوں کے برابر نیکیاں لائیں گے بڑی وزنی نیکیاں بڑی بھاری بھرکم نیکیاں جن کی کثرت اور جن کا حجم ایک پہاڑی سلسلے تہامہ کے بقدر ہوگا لیکن اللہ گجا منظور اللہ تعالیٰ دیکھتے ہی دیکھتے تمام اولین و آخری کے سامنے ان تمام نیکیوں کو ذرے بنا کر بکھیر دے گی اور کوئی نیکی کسی کام نہ آئے گی بکھر جائے گی پھیل جائیں گے اور بالکل بیکار ثابت ہوگی اور بندے کے حق میں قتل کارآمد نہ ہوگی صحابہ نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں تو رسول اللہ سم نے ارشاد فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کے سامنے پارسا بن جاتے تھے پرہیزگاری کا لبادہ اوڑ لیتے تھے لیکن کانو اذا خلو بمحارب اللہ انتہا تح کو لیکن جب خلوت میں ہوتے اکیلے ہوتے تو اللہ کی حدوں کو پامال کرتے اور چن چن کر معصیتیں کرتے گناہ کرتے وہ یا لوگوں کو دکھانے کے لیے بظاہر پارسائی کا روپ اور تنہائی میں جب لوگ سامنے نہ ہوں صرف اللہ ہی دیکھ رہا ہے تو اللہ کو دکھانے کے لیے بدترین روپ گناوں سے بھرا ہوا معاسیتوں سے بھرا ہوا تو اللہ ان نیکیوں کا کیا کرے گا یہ نیکیاں جو پہاڑ جیسی ہوں گے ذرے بن کر بکھر جائیں گے اور بندے کے کسی کام نہ آئیں گے اس لیے تعلق باللہ کی سب سے راست شکل یہی ہے کہ اتق اللہ تو ما تھا جہاں بھی ہو خلوت ہو جلوت ہو تاریکی ہو اجالا ہو سفر ہو یا حضر ہو تم تقوا کی ذات رہا اپنے سادر رکھو اور تقوا کے دامن کو تھامے رہو اپنے ظاہر و باتر پر تقوا کو قائم کر لو اور تقوا کے نور سے منور ہو جاؤ یہ تعلق باللہ کی سب سے خوبصورت شکل تقوا اللہ تعالیٰ کے خوف کا نام ہے اور اللہ کے خوف سے نیکیاں انجام دینے کا نہ یہ تعلق بلّہ کی ایک شکل ہے کہ ہر مقام پر تقوی کے زیور سے آراستہ ہو جاؤ اور نیک نیکل انجام دیتے رہو دوسری شکل آگے دوسرے جملے میں وات بڑی سی عدل تم ہو اول کوشش یہ ہو کہ کسی گناہ کا انتخاب نہ ہو لیکن گناہ کا انتخاب ہو سکتا ہے کلو بنی آدم خطاؤ ہر ابن آدم خداکار گناہ ہو سکتا ہے گناہ ہونے کے بعد تعلق باللہ کی دوسری شکل یہ ہے کہ فوراً کوئی نیکی انجام دے ڈالو بات میں الحسن اسی گناہ کے بعد نیکی پیچھے لگا دو اور کسی نیکی کو اختیار کر لو وہ نیکی اس گناہ کو مٹا دے گی بعض علماء نے نیکی کی تفصیل یہ کی ہے کہ توبہ کر گناہ کے بعد توبہ کرنا یہ جی سب سے عمدہ نیکی قرار پادی ہے اور گناہ کر کے فوری توبہ کرنے والا بندہ اللہ تعالیٰ کو خوش کر دیتا ہے اللہ افرح میں توحبت اللہ تعالیٰ کو سب سے بڑھ کر خوشی اپنے بندے سے کب ہوتی ہے جب وہ گناہ کرتے ہی توبہ کر ایک معنی تو یہ ہے کہ اگر معاسی ہو گئی گناہ ہو گئی تو اتبئی سید اور حسن فوراً توبہ کر اور اس گناہ کے معاملے کو صاف کرا دو اور خود بھی بات صاف ہو جائے جی اور یہ بات معلوم ہے کہ توبہ کرنے کے بعد بندے کا باطن پہلے سے اجلا ہو جاتا ہے زیادہ روشن ہو جاتا ہے جس کی دلیل نبی علیہ السلام کی حدیث ہے ادا ازن ابن آدم نکیتا فی قلب ہی نقطہ تن سودا جب انسان کو گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ دھبا لگا دیا جاتا ہے اور بعض وقت گناہوں کی کثرت سے انسان کا دل سیاہ ہو جاتا ہے لیکن آگے فرمائے کہ ان تالابست سوقی لقل اگر وہ فوری توبہ کر لے استغفار کر لے تو اس کے دل کو پالش کر دیا جاتا چمکا دیا جاتا اس سیاہ دھبے کو بٹھا کر مزید اسے چمکا دیا جاتا ہے اور اس کا دل پہلے سے اجلا ہو جاتا ہے یقینا یہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کی خوشی کی علامت ہے کہ ایک بندہ گناہ کرتے ہی توبہ کر لے گویا بندے کو معاڈے میں گناہ تو ہو گیا اس کو بخشنے والا ایک ہی ربد اب اس کے سامنے گر گڑا رہا ہے توبہ کر رہے اللہ تعالی خوش ہو جاتا ہے اس سیاہ نشان کو مٹا دیتا ہے اور اس دل کو اور اجلا کر دیتا ہے چمکدار کر دیتا ہے ایک تصویر یہ ہے اس گنا کے بعد نیکی کرنے کی دوسری تفصیل یہ ہے کہ توبہ تو ہے ہی ہے اور بالخصوص کبیرہ گنا ہنسو لیکن ساتھ ساتھ نیک اعمال بھی انجام دے نیک اعمال بھی کرے اس کے کچھ فائدے ہیں ایک فائدہ یہ ہے کہ نیکی کی برکت سے وہ گناہ مٹ جائے گا ادن ہنسانا تھی یدھ ہی گناہوں کو مٹا دیتی اس کا شاند نظور صحیح مسلم میں مذکور ہے تو آیت کب اتری ایک شخص بڑے بوجھل قدموں کے ساتھ نبی رسلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور آ کر اپنے گناہ کا ذکر کیا وہ کہتا ہے کہ اصب تو زم فی اکثل مدین عالجت مراتن فی منفی اکثر یا رسول اللہ علیہ وسلم مدینے کے ایک کونے میں تنہائی مجھے مل گئی ایک لونڈی وہاں سے گزر رہی تھی میں نے اس لونڈی کے ساتھ کچھ نامناسب حرکت کر ڈالی وہ حرکت کیا تھی وہ او ایک اور حدیث میں مجبور ہے اصب تو قبلتن میری امرا کہ میں نے ایک عورت کا بوسہ لے لیا یہ نامناسب حرکت مجھ سے سرزد ہو گئی اب اللہ کا خوف مجھ پر قائم ہو گیا اور تاری ہو گیا انا یہ میں آپ کے سامنے موجود ہوں فخر فی یا معاشر میرا بارہ میں جو چاہوں فیصلہ فرما دو مجھے مار ڈالو لیکن مجھے میرے پروردگار کی ناراضگی اور اس کے غصے سے بچا لو اس کے اداب علیم سے بچا لو نبیر اسلام خاموش بیٹھے ہوئے اور کوئی جواب نہیں دے رہے آپ تو جواب تبھی دیتے تھے جب آسمان سے انکشاف ہوتا آپ خاموش بیٹھے امیر عمر نے فرمایا سطر اللہ علیہ لو سطر تف سک اللہ کے بندے اللہ تعالی نے تیرے اس گنا پر پردہ ڈال دیا تھا کاش تو بھی اس کو چھپائے رکھتا اور اس کا اظہار نہ کرتا جب اللہ نے پردہ ڈال دی دیے صدر پوشی فرما دی اور یہ ایک حدیث ہے نبی علیہ السلام کی کہ اللہ رب العزت اگر کسی شخص کے گناہ پر دنیا میں پردہ ڈال دے تو اسے قیامت کے دن معاف کر دے جب وہ گناہ کر رہا تھا اللہ کی حد کو پامال کر رہا تھا اور اللہ کی غیرت کو دلکار رہا تھا اللہ نے اس وقت نہیں پکڑا اس وقت رسوا نہیں کیا تو اس کو قیامت کے دن کیسے رسوا کرے گا یہ ایک قاعدہ کہ اللہ رعزت اگر دنیا میں کسی شخص کے گناہ پر پردہ ڈال دے تو اسے قیامت کے دن بھی رسوا نہیں کرے گا جب وہ اللہ کی غیرت کو دلکار رہا تھا اس وقت اسے پکڑا جانا چاہیے تھا اللہ نے چھوڑ دیا اس کا حل تو اللہ اس کو قیامت کے کی دن کیسے رسوا کرے گا یہی بات امیر عمر نے فرمائی کہ تو نے گناہ کیا اللہ نے پردہ ڈال دیا تو کاش تو اس پردے کو قائم رکھتا مگر وہ شخص نبی اسلام کو دیکھ رہے کہ آپ اس کا کیا حل پیش فرماتے ہیں مجلس طویل ہو گئی اور آپ خاموش ہیں وہ شخص یہ سوچ کر کہ میں خام خاں نبی السلام کے سامنے بیٹھا ہوں اور ایک طرح سے آپ کو تنگ کر رہا ہوں یہ سمجھ لیا کہ میرے لیے کوئی شکل نہیں ہے بخشش کی میں بربادی کی راہ پر چل پڑا وہاں سے کھڑا ہو گیا اس مجلس سے روانہ ہو گیا نبی علیہ السلام نے ایک شخص کو پیچھے بھیجا اسے بلا لیے اور کہا کہ تیرے بعد اللہ تعالی نے تیرے بارہ میں قرآن بھیجا ہے قرآن نازل کیا ہے ان الحسنات حسانات یہ بھی کہ نیکیاں گناہوں کو مٹھا ڈالتی ہیں تو اس سے گنا ہو گیا تو اللہ کے گھر میں آ گیا وزو کیا نماز پڑھ لی تو اس نماز کی برکت سے تیرے گناہ کا معاملہ پاک صاف ہو ہوگی تو یہ ایک دوسری دلیل ہوگی گناہ کرتے ہی توبہ کر لی جائے اور توبہ کرنے کے بعد نیک امال انجام دیے جائیں یہ دوہری اللہ کی محبت کی نشانی ہوگی اور اس کا ایک فائدہ اور بھی ہے مصرت بردار اور تبرانی میں ایک روایت ہے اترغیب ب میں روایت موجود ہے اور اس کی صنعت میں صحیح ہے ابو طویل نامی ایک صحابی نبی اسلام کے پاس آیا اور آ کر نبی اسلام سے یہ بات کہی اندراجلن ماں تارا کا زمبن ایک شخص ہے اس نے کوئی گناہ نہیں چھوڑا من فائلا اف جنوب ایک شخص ہے جس نے سارے گناہ کیے ہیں اور ماں تارا کا نناشی اور کوئی گناہ چھوڑا نہیں ہے اشارہ اپنی طرف ہے ہر گناہ کا انتقال کیا ہے اور کوئی گناہ چھوڑا نہیں ہے میں میرا کیا بنے گا رسول اللہ سب نے پوچھا اسلم کیا تو نے اسلام قبول کیا ہے اس نے کہا کہ جی ہاں اسلام قبول کر لیا اور آپ کے سامنے بھی قبول اسلام کا اظہار کرتا ہوں اشد اللہ اللہ اللہ و اشد اللہ محمد ابد ہو رسول آپ کے سامنے بھی اسلام قبول کر لیتا ہوں مگر میرے گناہوں کا کیا بنے گا رسول اللہ علیہ وسلم نے اشاف فرمایا جب تم نے اسلام قبول کر لیا اب تم گناہوں پر بھی نادم اور شرمندہ ہو اب تمہارا منحج یہ ہونا چاہیے کہ تاہم الخیرات ہر نیکی انجام دینے کی کوشش کرو بتروں کو سیاحت اور گناہوں کو چھوڑ دو بڑی ایک پختگی کے ساتھ اس منہج کو تھام لو جو نیکی سامنے آئے اسے کر گزرو اور گناہوں کو چھوڑ دو جب یہ دو کام تم انجام دیتے رہو گے گناہوں کے بعد بھی تو اس کا فائدہ یہ ہوگا یہ الحسنات کل اللہ رب العزت تمہارے گناہوں کو نہ صرف یہ کہ معاف کرے گا بلکہ ان گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے گا جو گناہ تم نے کیے تھے اور آج ان گناہوں پر تم تھر تھر کانپ رہے ہو اور ندامت کا اظہار کر رہے ہو یہ گناہ بھی نیکیاں بن جائیں گے وہ شخص بڑا متعجب ہوا وہ کہتا خدورات ہی وفجارات ہی یارس اللہ علیہ وسلم میرے بھیانک گناہ پہاڑوں جیسے گناہ نیکیاں بن جائیں گے فرمایا کہ ہاں نیکیاں بن جائیں گی اگر تم یہ دو کام کرتے رہو کہ توبہ کرنے کے بعد ہر نیکی انجام دینے کی کوشش کرو اور ہر گناہ کو چھوڑنے کی کوشش کرو تمہارے گناہ نیکیاں بن جائیں گے نبی علیہ السلام نے یہ وعدہ فرما لیا تو وہ شخص بے ساختہ اللہ اکبر کہتے اللہ اکبر اللہ اکبر اور آنسو بہادا وہاں سے روانہ ہو گیا صحابہ کہتے ہیں کہ جب تک وہ ہمیں دکھائی دیتا رہا اس وقت وہ تکبیریں پڑھتا رہا اللہ اکبر اللہ اکبر یہ دین کی مسرت اور سماحت وہ میں عیست اور حسن کوئی گنا ہو جائے تو دو کام کر لو ایک توبہ اور استخار کی طرف جلدی دوسرا کوئی عمل سالے ہم جان دے دیں اس وقت اگر کوئی عمل صالح سامنے موجود نہ ہو اور کوئی نیکی کی شکل سامنے موجود نہ ہو تو ایک نیکی تو آسانی سے ہو سکتی ہے تو راجی یہ بات بھی ایک حدیث میں مجبور ہے ماہ بن جبل رضی اللہ عنہ نے نبی علیہ السلام سے عرض کیا کہ او سے یا یارسود اللہ یارسود اللہ صلو, مجھے کچھ مسیحت کی تو آپ نے یہی مسیحت کی کہ تم اگر کوئی گناہ کر لو تو فوراً کوئی نیکی اختیار کر لے لو کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً کوئی نیکی اختیار کر لینا تم وہ نیکی گناہ کو مٹا دے گی تو نے جبل نے سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ لا الہ الا اللہ من الحسنات کیا یہ لا اللہ کا ذکر بھی نیکی ہے اگر میں گناہ کر بیٹھوں اور کوئی نیکی کی صورت سامنے نہ ہو کوئی مسکین ہو فقیر ہو صدقہ دے دوں تو میں لا الہ اللہ کا ورد شروع کر دوں ذکر شروع کر دوں یہ بھی نیکی فرمایا کہ ہے یار میں نے افطاد یہ جو سب سے بہترین نیکی ہے اللہ کی توحید کا اقرار اور اعتراف اس کے ساتھ تعلق قائم کرنے کا جذبہ اور اس کا خوف کا اظہار لا اللہ لا اللہ کہ میں نے اللہ کی نافرمانی کی اب میں اس اللہ کے ساتھ تعلق جوڑ رہا ہوں وہی میرا معبود ہے معبود حق اسی کے ساتھ تعلق قائم کرتا ہوں اسی کا خوف اور تقوہ میرا زیادہ راہ ہے تو پھر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کا ورد شروع کر دے توبہ اور استخبار کے ساتھ ساتھ لا الہ الا اللہ فرمایا کہ یہ بہترین نیکی یہ نیکی انجام دے دو بہترین نیک تو یہ قواعد بڑے سنہری قواعد ہیں بڑے انمول قواعد ہیں یہ بہرال انسان خطا کار وہ شخص جس نے ایک عورت کا بوسہ لے لیا تھا اور پھر علیہ اسلام پر یہ وہی اتری وہ شخص خوش ہو گیا صحابہ نے پوچھا یارس اللہ صلی اللہ خاصا سے جو وہی اتری ہے اس شخص کے بارے میں کیا یہ اس کے لیے مخصوص ہے یا پوری امت کے لیے فرمایا کہ بل دن عامہ عام نہ پوری امت کے لیے یہ مخصوص فرد کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ بشارت پوری امت کے لیے ہے خلاصہ کلام یہ ہوا کہ تعلق باللہ کی سب سے قوی صورت جو ہے وہ اعمال سالے ہے اللہ ہے سما کن انسان جہاں بھی ہو زیور تقوی سے آراستہ ہو اور تعلق باللہ کی دوسری صورت یہ ہے اگر معصیت ہو جائے تو اللہ کے ساتھ تعلق کی یہ شکل ہے کہ فوراً دو کام کرے ایک توبہ اور استغفار پوری ندامت کے ساتھ اور دوسرا کسی عمل صالح اور کسی نیکی کا اختیار کر لینا یہ دو چیزیں اللہ رعزت کی توہری خوشی اور فرحت کا باعث ہوں گی اور بندہ اللہ کا محبوب بن جائے گا اس کا بادن بھی کانک سے صاف کر کے چمکا دیا جائے گا اور یہ عمل سالے جو ہے اس کے لیے اضافی اجر کا باعث ہوگی اور وہ اجر یہ ہے کہ اللہ رب العزت مستقل نیکی کے منہج کو اختیار کرنے پر اس کے گناہوں کو بھی نیکیاں بنا دے گا اور قیامت کے دن ایسے مشاہد سامنے ہوں گے رب العزت ایک بندے کا حساب لے رہے سرگوشیوں کے ساتھ جب وہ بندہ آ رہا تھا پرور دگار کی عدالت میں اور انتہائی ایک خوف اور داشت کی کیفیت ہے اللہ پہلے فرشتوں کو کہہ دے گا کہ اس بندے کے چھوٹے گناہ پیش کرنا سگارا دور فن ہو کہ با رہا چھوٹے گناہ پیش کرنا بڑے گناہوں کو چھپا ڈالو اٹھا دو وہ پیش نہ کرنا بندہ پہنچ گیا اللہ تعالی نے چھوٹے گناہ پیش کرنا شروع کر دیے تو نے فلاں موقع پر یہ گناہ کیا تھا اور بندہ اقرار کر رہا ہے. بندہ ان گناہوں کو بھولا ہوا ہے اب وہ اقرار کر رہا ہے اندر اندر ڈر رہا ہے وہ یشفق من کی ہے جب چھوٹے گناہ اتنی باریک بینی سے پیش ہو رہے ہیں تو جب بڑے گناہوں کا کھاتا کھلے گا میرا کیا بنے گا چھوٹے گناہ سارے پیش ہو جائیں گے اللہ فرشتوں سے کہے گا اجلوہ حسانات ان سب کو نیکیاں بنا دو سب کو نیکیاں بنا دو بندہ متعجب حیران گناہ نیکیاں بن گئے پہلے اندر ہی اندر کاپ رہا تھا جب بڑے گناہوں کا معاملہ کھلے گا تو کیا بنے گا اب اچانک اس میں ضرورت اور ہمت آ جائے گی اور کہے گا یا اللہ میں نے اور بھی گناہ کیے تھے وہ کیوں نہیں پیش ہو رہے فاری اس حدیث کے رابیے فرماتے ہیں کہ نبیر اسلام کی حدیث ارشاد فرما کے کھل خل کھلا کے ہنس پڑے ہم نے کبھی پیغمبر علیہ السلام کی داڑھیں نہیں دیکھی آج آپ اتنا کھل خل کھلائے کہ ہم نے آپ کی داڑھیں دیکھی اکثر آپ کی ہنسی تبسم تک محدود ہوتی تھی مسکراہٹ تک لیکن اس بندے کی جرت کی بات کر کے ہم اتنا ہنسے کہ ہم نے آپ کی داڑھی داڑھیں دیکھ لی تو اللہ تعالیٰ گناہوں کو نیکیاں بنا دے گا اور یہ اللہ تعالیٰ کی بندوں کے ساتھ محبت کا ایک عجیب عالم ہے مگر یہ معاملہ ایک قاعدے پر قائم ہے اور وہ قاعدہ یہ ہے کہ گناہ کے بعد توبہ اور نیک اعمال کا اختیار کرنا ایک انسان اب گناہوں کو چھوڑ دے اور مسلسل مستقل نیکیاں اختیار کر لے تو اللہ تعالیٰ اسے یہ اعزاز دے گا کہ اس کے نیکیاں تو قبول کرے گا ہی مگر اس کے گناہوں کو بھی نیکیاں بنا کر قبول فرما لے گا اور یہ بندہ خصوصی اللہ تعالیٰ کی محبت کا مستحق ہے حدیث بظاہر تین جملے ہیں مگر اس میں علم کے بڑے خزانے ہیں بڑی بڑی بشارتیں موجود اور تیسرا جملہ تعلق بالناس کا ہے تعلق بلعباد کا ہے کہ وہ خالق ناس بلوکن حسن لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کا برتاؤ کرو اور یہ اس لیے آپ نے فرمایا بعض لوگ واقعی تقوی کا منج اختیار کرتے ہیں آمال صالحہ انجام دیتے ہیں گناہ کم سے کم انجام دیتے ہیں گناہ ہو تو توبہ کر لیتے ہیں شیطان ان سے مایوس ہو جاتا ہے تم پر پینترا بدلتا ہے ایک اور وار کرتا ہے اور وہ وار ہے نیکیوں کا غرور نیکیوں پر تکبر اتنی وہ نیکیاں جان دیتا ہے کہ شیصان اسے نیکیوں سے روک نہیں پاتا تو پھر وہ اپنا وار تبدیل کرتا ہے اور بیکیوں کا غرور پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ بیکیوں کے غرور میں مبتلا ہو جائے تو بعض بندے مغرور ہو جاتے ہیں ان کے اندر نیکیوں کا سان پیدا ہو جاتا ہے نیکیوں کا غرور آ جاتا ہے تکبر آ جاتا ہے اور گناہ کاروں کو وہ حقیر سمجھتے ہیں ان کو گھورتے ہیں یوں سمجھتے ہیں کہ بس میں اکیلا جنت الفردوس کا بارش ہوں اور یہ سارے میرے سامنے چہنمی پھر رہے ہیں یہ سوچ اور یہ فکر اور یہ نیکیوں کو غرور یہ بھی نیکیوں کو برباد کر دیتے پھر وہ پتا اخلاق ہو جاتے ہیں لوگوں کو ڈانٹنا ڈمٹنا کوئی ایسا شخص آ جائے جو واقع گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے بجائے اس کے ایک اچھے اخلاق سے مل کر اسے نیکیوں کی دعوت دے بد اخلاقی کا مظاہرہ کرنا ڈانٹنا ڈبٹنا اور لوگوں کے سامنے اس کی غیبتیں کرنا فلا ایسا اور فلا ایسا ہمیشہ ایسے بندے جن کی زبان پہ ہمیشہ غیبت ہوتی ہے آپ ان کے دلوں کو کرے دیں گے تو اندر ضرور کوئی نہ کوئی نیکی کا غرور ہوگا وہ سمجھتے ہیں کہ میں عقل کل ہوں اور میں اس جہاں کا سب سے بڑا متقی ہوں اور فلاں ایسا اور فلاں ویسا ہمیشہ مجلس میں بیٹھ کے لوگوں پر چرا کرنے والا لوگوں پر تنقیدیں کرنے والا لوگوں کی غیبتیں کرنے والا اس کے دل کے کسی نہ کسی کونے میں نیکی کا غرور ہوگا اور یہ چیز نیکیوں کو تباہ کر سکتی ہے رسول کریم صلی سلم کے سامنے دو عورتوں کا ذکر ہوا ایک عورت بڑی طاقتور مالدار اور خوب نیکیاں جان دینے والی اپنی قوت سے فائدہ اٹھاتی تہجد پڑھتی اپنے مال سے فائدہ اٹھاتی صدقات کے ڈھیر لگا دیتی نمازیں پڑھتی نیکیاں انجام دیتی صحابہ نے ذکر کیا اس کی نیکیوں کا لیکن ساتھ ساتھ کہا ولا کورانہ بے نسان زبان کی بہت کڑوی اور لوگوں کو دکھ دیتی ہے لوگوں کو پرتانہ زنی کرنا کیجڑ چھالنا جریں کرنا گیتیں کرنا ان کا نمیمہ کرنا بہتان لگانا یہ اس کا وتیرہ ہے نیکیاں بہت کرتی رسول اللہ فرمایا ہے یا پھر نار یا اور جہنم میں جائے گی جہنمی ہی کھاتے ہوئے یہ نیکیاں کہاں گئی یہ امال صالحہ کہاں گئے نمازے روزے کہاں گئے تحجد کہاں گئے صدقات کے ڈھیر کہاں گئے بس بخال کناس بے خلوق تعلق بلّا بنا رکھا تھا لیکن تعلق بنناس میں گڑبڑ پیدا کی ہوئی تھی لوگوں کو ڈانٹنا ڈبڑنا کاری گلوچ لانتے ملانتے غیبتیں یہ اس کا اخلاق بن چکا تھا اور اکثر یہ اخلاق کب پیدا ہوتا ہے جب نیکیوں کا غرور ہو تو ہر کس نے جس قدر بندہ نیکیاں کرے اسی قدر توازوں کا پیکر بن جائے بندے کے پاس کچھ ہو اور وہ توازو اختیار کر لے وہ بندہ قابل تعریف ہے درخت کی وہ ٹہنی باقاعدہ جھکی ہوتی ہے جو پھلوں سے لدی پھدی ہو اور جو ٹہنی بالکل خالی ہو وہ تنی ہوتی ہے اوپر کو اٹھی ہوتی ہے تو بندہ اگر ایسا پھلدار ہو اور شاخ کی سطح متوازے بھی ہو تو بڑا یہ قابل تعریف ہے اور بڑا اللہ کے ہاں درجات ہے کا مستحق ہے تو یہ ایک بڑی عجیب ترتیب ہے تعلق باللہ کو سنوار دینے کے بعد تعلق بنناس کے امتحان میں ناکام نہ ہو جانا یہ بھی شیطان کا ایک وار ہے تمہیں نیکیوں سے روکتا ہے گناہوں کی ترغیب دیتا ہے مگر تم نے شیطان سے مکمل بغاوت اختیار کر لی نیکیاں انجام دے رہے ہو گناہوں سے پرہیز کر رہے ہو تو شیطان کہتا ہے ٹھیک ہے بیٹا اب ایک اور دعو استعمال کرتا ہوں اور وہ دعو یہی ہے نیکیوں کا غرور اپنے آپ کو چیک کرو اپنے آپ کو پرکھو یہ ایک بہت بڑی ایک مذمت ہے جو بندے کے اعمال کو ضائع کر دیتی ہے واقعہ بھول گئے اس نیکو کار بھائی نے اپنے بدکار بھائی سے کہا تھا کہ اللہ کی قسم تجھے اللہ معاف نہیں کرے گا ایسا نیکیوں کا گرو اللہ کے پیارے بیگم بگر فرمان ہے اس نیک بھائی نے کوئی نیکی کبھی چھوڑی ہی نہیں تھی اور بدکار بھائی نے کوئی گناہ نہیں چھوڑا تھا اور آج اس نے اسی اپنے غرور کی بنا پر قسم کھا کر یہ بات کہہ دی اللہ کی قسم تجھے اللہ معاف نہیں کرے گا ایک حدیث نے کہ اللہ عزت نے اس وقت کے نبی پر بھیجی تھا اللہ لاغفل قد له النار کہ مجھ پر کسم کھانے والا کون ہے کہ میں فلاں کو معاف نہیں کروں گا بلاؤ اس کو اور کہہ دو میں نے اسے معاف کر دیے اور تجھے جہنم میں ڈال دی اور سنر داود کی ایک حدیث ہے جب دونوں فوت ہو گئے تو اللہ تعالی نے دونوں کو سامنے کھڑا کر اور کہا کہ تو نے قسم کھائی تھی میں اس کو معاف نہیں کروں گا تو نے یہ قسم کھائی تھی یا اللہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے اسے معاف کر دی جاؤ جنت میں اور جا جہنم میں داخل ہو جا یہ جو غرور ہے نیکیوں کا بڑا تباہ کن اس لیے پیارے پیغمبر نے فرمایا خالق ناز خلوکن حیثل کبھی ایسا نہ ہو کہ تمہیں آمال صالحہ کا زعم ہو اور اس زعم کی علامت یہ کہ ایک شخص ہمیشہ غریبیں کرے فلاں ایسا اور فلاں ایسا کبھی کسی سے خوش نہ ہو ہمیشہ اس کی بات نا سے شروع ہو کبھی کسی کی تعریف کر ہی دو نہیں یہ چیز اور وہ چیز تو یہ منحج جو ہے یہ کام یاب لوگوں کا منحج نہیں ہے بلکہ اعمال صالحہ کا توازو ہونا چاہیے اور ایک بندے میں انکساری آ جانی چاہیے اسے یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ اقرب ما یہ خون عبد میں ربدے ہی وہ بندہ جس قدر جھک جائے اتنا پروردگار کا تقرب اس کو ملتا ہے سب سے زیادہ جھکنا سجدے میں ہے گھٹنے ٹکے ہوئے ہیں ہاتھ زمین سے مس ہے ناک اور پیشانی زمین سے رگڑ رہی اس سے بڑھ کر جھکنا کیا ہوگا فرمایا کہ بندے کی یہ کیفیت اللہ کے نزدیک سب سے بڑی قربت کی راہ ہے اور قربت کی کیفیت ہے تو نیکیوں کا توازو ہو نہ کہ غرور ہو نیکیوں پر آگزی ہو نہ کہ کپور اگر آپ میں یہ خصلت موجود ہے ہر ایک کی کرنا ہر ایک کی برائی کرنا تو سمجھو کہ دل کے کسی کونے میں نیکیوں کا غرور موجود ہے نمازوں کا غرور موجود ہے اور صدقات کا غرور موجود ہے سمجھے کہ یہ اعمال تباہ اور برباد ہیں چنانچہ نبیر اسلام کے سمجھ دوسری عورت کا ذکر ہوا جاری کمزور ہے روزے نہیں رکھ پاتی طاقت ہی نہیں فرضی رودے پورے کر پاتی ہے اور صدقہ نہیں دے پاتی بڑی وہ غریب اور مسکین ہے اور صدقے کا شوق ہے ہمیشہ جب روٹی کھاتی ہے کچھ پنیر کے ٹکڑے ایک کا ٹکڑا بچا لیتی ہے اور جب کچھ جمع ہو جائے تو وہ کسی مسکین کو صدقہ دے دیتی ہے یہ اس کی ہمت ہے بہت کم لیکیاں ہیں بہت کم نوافل ہیں لیکن ایک خصلت اس کے اندر موجود ہے لاکھوں جانا بے نسان اس کی زبان بہت میٹھی اس نے کبھی کسی کو دکھ نہیں دیا نہ کسی کی غیبت کی نہ کسی کو ڈانٹا ڈپٹا نہ کسی پر لانت گلامت کی اخلاق کی بہت میٹھی ہے فرمایا ہے یا پھر یہ خاتون جنتی ہے جنتی ہے اخلاق ہسن فرمایا کہ اسقل الشعین میدان الخلق الحسن کل جب قیامت کا روز ہوگا اور اللہ کا میزان قائم ہوگا اور بندوں کے اعمال تو جائیں گے تو نیکیوں کے پلڑے میں سب سے بھاری چیز اخلاق اخف نہ ہوگی خسلتان خلف المیزان دو خسلتیں پشت پر ہلکی ہیں کل قیامت کے روز اللہ کے میزان میں بھاری ہوں پشت پر ہلکا ہونے کا معنی وہ کرنے میں آسان ہے لیکن جب قیامت کے روز وزن ہوگا تو بہت ہی بھاری ہوگی پہاڑوں کے برابر اس کے ان،, ان نیکیوں کا وزن ہوگا دو خصلتیں اور دو نیکیاں کون کون سی اور کہ طول سمت ایک تو لمبی خاموشی ایک شخص اپنی عادت بنا لے کہ کم بولنے زیادہ خاموشی اختیار کرنی مجالس میں لوگ بول رہے ہیں اور وہ خاموشی سے سنتا ہے اور کبھی کبھی وہ کلم خیر ادا کر دیتا ہے خاموشی عمل نہیں ترک عمل بولنا عمل ہے خاموشی عمل نہیں ہے اللہ اکبر یہ شریعت کی برکت ہے کہ ایک انسان عمل نہیں کر رہا خاموش بیٹھا ہے اور اس کی خاموشی قیامت کے دن اللہ کے میزان میں تولی جائے گی اور بڑی بھاری بھرکم ثابت ہوگی اور دوسری لیکن بلخلک الحسن اچھے اخلاق ہیں ایک بندہ لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرے تو یہ تعلق میں ہے جو خلوق ہسنا کی بنیادوں پر ہو تو یہ پیارے پیغمبر کی حدیث تینوں جملے بڑے مربوط ہیں آپس میں تعلق ہے ان کا اور یہ تینوں جملے پورا دین ہے اتا قلعہ ہے تو جہاں بھی ہو تخوا کے ساتھ رہ بچاؤ حاصل کر لے تقوا بچاؤ کا نام ہے شرک سے بچ جا بدر سے بچ جا گناہوں سے بچ جا یہ پورا دین ہے اعمال صالحہ کے ساتھ اپنے رب کے ساتھ تعلق جوڑ لے دوسرا جملہ اگر گناہ ہو جائے مایوس نہ ہونا بس دو کام کرنے ایک توبر استفار کی جلدی دوسرا اعمال صالح اختیار کر لو وقت میں اور حسنہ تم ہوگا گنا ہو یا تو نیکی کر لو وہ نیکی گناہ کو مٹا ڈالے گی اور تمہارا معاملہ پاک صاف ہو جائے گا اور بالکل تم کو براد حاصل ہو جائے گی اور تیسری بات یہ ہے جب تم تخوا کے منش کو اختیار کر لو اور گناہوں سے بچ جاؤ توبر استفار کے ذریعے اپنا معاملہ پاک صاف کر لو کوئی کبر اور غرور نہ تمہارے اندر آ آئے بلکہ اور توازو اور آجزی کا پہاڑ بن جاؤ اس پر استقامت اختیار کر لو بخال بے بخلق حسن اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کا پرتاؤ کرو اخلاق حسنہ سے پیش آؤ کسی کی غیبت نہ کرو کسی کی چگلی نہ کرو کسی کا نمیمہ نہ کرو کسی پر بلا وجہ جرح نہ کرو بلکہ متوازے بن جاؤ اور منقصر المزاج بن جاؤ اچھے اخلاق سے پیش آؤ اچھا استقبال ہو اچھی ضیافت ہو حسن عشرت ہو تو یہ چیز جو ہے اگر تینوں چیزوں کو اختیار کر لو گے تو یہ ایک مکمل دین تمہارے پاس آ جائے گا اد خلوفی سل میں کاف دین میں پورا داخل ہونا گوئی یہ حدیث جو ہے ان تمام معنی کے ساتھ اس آیت کی تفسیر ہے ادخلوفی سل میں کاف اسلام میں پورے آ جاؤ کیسے آ جائے ان تین جملوں پر غور کرتے رہو اور ان کو اپناؤ اپنائے رکھو یہ پورے دین کی تعبیر ہے اور پورے دین کی تشریح ہے یہ حدیث جو ہے اللہ کے پیارے بغمبر کے جوان الکلم میں سے ہے جو اللہ نے پوری کرنے کی توفیق دی اللہ عمل کی بھی توفیق دے دے مجھے بھی اور آپ کو بھی اور اللہ ہمارے ساتھ اپنی محبت اور اپنی رضا کے فیصلے فرما لے اقولہ اللہ علی باخر الاب الحمد للہ ربد العالمی والسلام اللہ رس بہت سے <تصفح> ساتھیوں دوستوں جو اپیل کی ہے دعا کی درخواست کی ہے بیماروں کے لیے دعا کھانے کا طور سب کو صحت کام عاجلہ فرما دے جو بھائی بہن بیمار ہیں پریشان حال ہیں اللہ تعالیٰ سب کو صحت دائمہ ذا دا فرمائے اور سب کی پریشانیاں دور کر کے اللہ تعالیٰ ان کو آفریت فرما دے بالخصوص ہمارے یہاں کے مستقل نمازی سکندر صاحب یہ سکندر آٹھوں والے تبت سینٹر میں ان کو فالج کا اٹیک ہو گیا دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت کامل حاجلہ عطا فرما دیں اللہ تعالیٰ صحت دائمہ ادا فرما اور آج کا اعلان جو ہے ہمارے ایک بہت ہی دور دراز علاقے کے لیے ہے جہاں بھی اللہ للہ آپ کو معلوم ہے چند سالوں سے دعوت حدیث کا اہتمام کر دیا گیا ہے کچھ مساجد بھی تعمیر ہو چکی اور خواتین اور مردوں کے کچھ ہلاکات قائم کر دیے گئے قرآن حدیث کی تعلیم کے لیے اور کچھ علماء کو وہاں مقرر کر دیا گیا چل پھر کر طویت دینے کے لیے یہ علاقہ چترال کا یہاں سے دور دراز علاقہ اور بڑا ہی ایک ایسا علاقہ جو غربت اور فقر کا شکار ہے اور جہاں دعوت اہل عدیث نہ ہونے کے برابر تھی اب بحمد للہ کچھ سالوں سے وہاں یہ دعوت قائم ہو چکی ہے اور پھیل رہی اس کے اثرات بھی الحمد للہ مرتب ہو رہے ہیں قائم ہو رہے ہیں میں یہ خصوصی عرض کروں گا کہ آپ دل کھول کر تعاون کریں تاکہ ساتھیوں کو یہ تعاون بھیجا جائے اور ظاہر ہے کہ وسائل کے ساتھ کام زیادہ تیز رفتاری سے ہوگا آپ یہاں بیٹھے ہیں چترال کتنی دور ہے اور وہاں کی دیکھیاں آپ تک پہنچتی رہی ایک ایک حرف قرآن کی تعلیم کا ایک ایک حرف حدیث کی تعلیم کا اور لوگوں کے فہم اور عمل کا ثواب یہاں آپ کو ملتا رہے گا آپ کوشش کریں اور اس میں تعاون کریں تاکہ یہ صدقہ جاریہ آپ کے لیے بھی جو ہے وہ حسنات میں اضافہ کا باعث ہو اور اس علاقے میں بھی وہ اللہ ایک صنفی دعوت کا انقلاب اللہ کی توفیق سے رونما ہو جائے ب توفیق ہو یہ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ويشهد الله ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ويشهد ان محمدا عبده ورسوله بعد فان اصدق الكلام كلام الله واحسن الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشرح الامور محدثاتها وكل مروزة فيدع وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يتعل الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل بغ Standing اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا لا تآخذنا إن نسينا أو وخطانا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا تأقتلنا به فاعفعنا واخفرنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا للقوم الكافرين اللهم انصر إسلام المسلمين اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم مجعلنا منهم واخذل من خضر دين محمد